وک اللہ غلال لطنف الوافی بنافِ صحیح حین بخاری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عدیم شان کتاب ہے اس میں دس مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے تیسرا مقصد العبادات ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق عبادات سے ہے اور اس تیسرے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے پانچویں کتاب ہے صلاحت و تتوعی نفل نماز اور وطر نماز اور اس پانچویں کتاب میں کئی فصلیں ہیں ان میں سے دوسری فصل ہے اتحجد والوطر یعنی کہ ان احادیث کے بارے میں جن کا تعلق نماز تہجد سے ہے اور نماز وطر سے ہے اور اس فصل سے متعلقہ تین احادیث ہم پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر 488 ہم حدیث نمبر 488 بھی پڑھ چکے اور حدیث نمبر 489 499 یہ بھی ہم پڑھ چکے اور اب ہم بڑھیں گے حدیث نمبر 490 کی طرف 490 قاف یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں اپنی اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں ان عبداللہ ابن عباس اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہو ہیں تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے ان بات لیلتن عند ممونہ اور یہاں پہ آپ کی توجہ اس جانب مبزول کروانا چاہوں گا کہ یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی عال بیت میں سے ہیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں صحابہ کلام سے عام طور پہ عداوت ہے وہ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر امائے حدیث اہل بیت کی احادیث لے کر نہیں آتے ان کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے فضول ہے اور میں کئی دفعہ آپ کی توجہ اس جانب مبزول کرواتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیے عبداللہ ابن عباس عالِ بیت میں سے ہیں کیونکہ اعلی بیت کون ہیں نمبر ایک نبی علیہ ساط اسلام کی بیویاں تو جناب عائشہ کی حدیث عالِ بیت میں سے ہے جناب حفصہ سے روایت کردہ حدیث علیہ بیت کی روایت کردہ حدیث ہے امِ سلمہ کی روایت کردہ حدیث عال بیت کی حدیث ہے اور دوسرے نمبر پہ آل بیت میں سے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ چچا جو مسلمان ہوئے اور آپ کی چچاؤں کی اولاد میں سے ہر وہ جو مسلمان ہوا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تو عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں باپ بھی مسلمان خود بھی مسلمان تو دونوں آل بیت میں سے ہیں اور تیسرے نمبر پہ آل بیت میں سے ہیں آپ کی بیٹیاں آپ کی اولاد تو عبداللہ ابن عباس سے ویت ہے کہ النّبات لطنہ کہ انہوں نے ایک رات ممونہ کے پاس گزاری کون سی ممونہ زعودن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ الصلاۃ وسلم کی وائف ہیں آپ کی بیگم ہیں یعنی کہ میری اور آپ کی ماں ہیں عبداللہ ابن عباس جناب ممونہ کے گھر میں کیسے چلے گئے کیا رشتہ تھا آپس میں ان کی کیا لگتی ہیں خالہ لگتی ہیں عبداللہ بن عباس کی جنابی میمونہ کیا لگتی ہیں خالہ لگتی ہیں تو یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ اللہ وسلام اور آپ کے چچا عباس آپس میں کیا تھے ہم زلف تھے اور یہ کئی دفعہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جس عورت سے کسی آدمی نے نکاح کیا ہو اس عورت کی بہن سے اس کا بیٹا نکاح کر لے ان کے بیٹا پہلی بیگم سے ہے اور اب اس آدمی نے دوسرا نکاح کیا ہے جس عورت سے دوسرا نکاح کیا ہے اس عورت کی بہن سے اس آدمی کا بیٹا نکاح کر سکتا ہے تو جواب کیا ہے کر سکتا ہے کوئی کا بات نہیں ہے اس میں کیونکہ وہ عورت اس کی والدہ نہیں ہے نہ اس کی والدہ ہے اور نہ ہی اس کی خالہ ہے تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ ممونہ کہ انہوں نے ایک رات گزاری میمونہ رضی اللہ تعلنہ کے پاس جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں وہی اخالت ہو اور یہ ان کی خالہ ہیں کون میمونہ فقہ تو فی دل عبداللہ ابن عباس اس رات کی رپورٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں لیٹ گیا گدے کی فی عرض الوسادہ گدے کی چڑائی میں گدے کی چڑائی میں میں لیٹ گیا وسادہ کا معنی نے گدہ بھی کر لیا جاتا ہے اور اس کا میں تکیہ بھی کر لیا جاتا ہے وقع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و فیقوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیگم ان کے محمونہ رضی اللہ تعلح لیٹ گئے طول ہے اس گدے کی لمبائی میں فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس نبی علی سلاۃسلام سو گئے ان کی پہلے رپورٹ دی کہ اس انداز سے ہم لیٹے لیٹے تو اللہ کے رسول سو گئے لو یہاں تک کہ جب آدھی رات ہو گئی انتصفا نصف سے ہے یہاں تک کہ جب آدھی رات ہو گئی او قبل قلیل یا اس سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہو گیا کس سے کچھ دیر پہلے آدھی رات سے یعنی کہ مکمل طور پہ آدھی رات ہو گئی یا آدھی رات سے کچھ پہلے او بادہ بلیل یا اس کے یا اس کے تھوڑی دیر کے بعد کس کے تھوڑی دیر کے بعد آدھی رات کے عبداللہ ابن عباس حدیث بیان کرتے ہوئے کتنی باریک بینی سے کام لے رہے ہیں کہتے ہیں کہ یا مکمل طور پہ آدھی رات ہو گئی تھی آدھی رات سے کچھ پہلے کا وقت تھا یا آدھی رات کے کچھ بعد کا وقت تھا تو تب تب کیا ہوا یعنی کہ انہوں نے لفظ کیا بولا تھا کہ جب آدھی رات ہو گئی تو جب کا جواب کیا ہے جب پھر تب پھر کیا ہوا کہتے ہیں تب استعی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے فجال ہی تو آپ بیٹھ گئے اس حال میں کہ نیند کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے چہرے سے دور کرنے لگے نیند کو اپنے چہرے سے کیسے دور کرنے لگے یعنی کہ آپ اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ لگا رہے ہوں گے اس انداز سے تو آپ نیند کو اپنے چہرے سے دور کرنے لگے کیسے بھی ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ ثم مقرر العشر الآیات الخواتم سورة آل عمران پھر آپ نے تلاوت کی کتنی ایتوں کی العشر الآیات دس ایتوں کی کون سی دس ایتیں جی الخواتم سورة آل عمران سورۂ آل عمران میں سے آخری دس ایتوں کی آپ نے تلاوت کی یہ کون سی ہیں ان نفی خل اسماواتی ولردی وقت لافل ون نہاری لآیات الباب کہ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں آسمان و زمین کی تخلیق میں نشانیاں ہیں کن کے لیے عقل مندوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹ کر بھی بیٹھ کر بھی کھڑے ہو کر بھی تو یہ دس ایتیں ہیں اب زہر ہے کہ میں ساری ایتوں کا ترجمہ اس موقع پہ بیان نہیں کر سکتا بہرحال یہ دس ایتیں آپ نے ہی تلاوت کیں اچھا یہ دس ایتے آپ نے وزو کے ساتھ تلاوت کی ہیں وضو سے پہلے وزو سے پہلے تو اس سے کیا پتا چلا کہ وضو کے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے پاک کے لوگ اس معاملے میں بڑے حساس ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم با ہیں عربیوں سے زیادہ ہم ادب کرنے والے ہیں لیکن بھائی آپ کا ادب کیا ہے ہمیں بھی تو بتائیں نا آپ کا ادب یہی ہے کہ شرط لگا دی وضو کی کہ وضو کے بغیر تلاوت نہیں ہوگی اب کیا ہے کہ جب تلاوت کرنے کا کبھی وقت ملے گا کسی آفس میں انتظار کر رہے ہیں کسی بس میں جا رہے ہیں اب تلاوت کرنے لگے لو جی وضو ہی نہیں اب بس تلاوت نہیں کرنی وضو کر کے تلاوت کرنا کیا ہے افضل ہے لیکن تلاوت نہ کرنے سے افضل یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں چاہے وضو کے بغیر کریں اب یہاں پہ یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ اس دلیل کو نہیں مانتے یہ جو بھی میں نے دلیل دی ہے نا وہ اس کو نہیں مانتے کیوں کہتے ہیں کہ نبی علی السلاط اسلام خود فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں سو جاتی میرا دل نہیں سوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹا کیونکہ آپ کا دل بیدار ہے دوسرے علماء کرام نے کہا نبی علیہ سلاد اسلام کا دل بیدار ہے یعنی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا انسان جاگ رہا ہو تو اس کا ودو ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا ٹوٹتے ہیں نا فرق یہ ہوگا کہ جاگرا ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو نبی علیہ اس رات کا دل بیدار ہے تب بھی وضو تو ٹوٹنے کا امکان ہے یہ گارنٹی آپ نہیں دے سکتے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر آپ پھر بھی نہیں مانتے تو آگے اسی حدیث میں ایک دلیل اور آ رہی ہے چلیں سم مقام علا شن کا سم مقام پھر آپ اٹھے پہلے آپ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھ کے آپ نے نیتوں کی تلاوت کی ہے پھر آپ اٹھے الاشن معلّہ ایک مشکیزے کی طرف معلقہ جو لٹکا ہوا تھا ایک پرانا مشکیزہ چمڑے کا جس میں پانی ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا تھا اس کی طرف آپ اس کی طرف آپ بڑے اس کی طرف اٹھ کے گئے فتوغ امینا اس میں سے آپ نے وضو کیا فع سن آپ نے وضو کیسے کیا آپ نے بہت اچھی طرح وضو کیا آج اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے آج ہمیں مشکیزہ کھولنا نہیں پڑتا پانی لینے کے لیے آج پانی کی کمی نہیں ہے ہمارے گھروں میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے اور بڑی آسانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں سم مقامی وسلی پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے قال ابن عباس عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فقوم تو میں بھی اٹھا فسنا تو مثلا مسنا تو میں نے ویسے ہی کیا جس طرح آپ نے کیا عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں جیسے اللہ کے نے کیا اللہ کے نے کیا کیا تھا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تھے نیند کو ذہل کرنے لگے پھر دس ایتوں کی تلاوت کی تھی ایسے ہی ہے پھر اٹھ کے آپ نے وضو کیا تھا تو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کا تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے چلے عبداللہ ابن عباس کا تو ٹوٹ چکا تھا نا اور انہوں نے وہی وہ کچھ کیا جو اللہ کے رسول نے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ وضو کرنے سے پہلے تلاوت کیوں کر رہے ہو آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں ان کو روکا نہیں اس سے پتا چلا کہ عبداللہ بن عباس نے وہی وہ کچھ کیا جو اللہ کے رسول نے کیا اور جو کچھ عبداللہ بن عباس نے کیا وہ سنت کے عین مطابق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوا ہے اور آپ کی موجودگی میں ہوا ہے چلیے اب دلیل پکی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ وضو کے بغیر تلاوت کی جا سکتی ہے پھر میں گیا فکم تولا جم بھی تو میں کھڑا ہو گیا آپ کی جانب آپ کے پہلو میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا کس پہلو میں بائیں پہلو میں کدھر کھڑا ہو گیا آپ کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا فواز اور کھڑا کدھر ہونا چاہیے تھا آپ کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے تھا عبداللہ ابن عباس کو مقتدی کو جب دو آدمی نماز پڑھنے والے ہوں تو امام کدھر ہوگا بائیں جانب مختری کدھر ہوگا دائیں جانب لیکن عبداللہ ابن عباس غلط جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں دائیں کی بجائے کس جانب کھڑے ہو گئے ہیں بائیں جانب ف وبا یا تو آپ نے اپنا دائیاں ہاتھ رکھا علی رسی میرے میرے سر پہ یعنی کہ عبداللہ ابن عباس کدھر کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں نا تو اللہ کے رسول نے ان کے اوپر بائیں ہاتھ نہیں رکھا کون سا رکھا ہے دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ رکھا ہے وَأَخَدَ بِعُدُّنِ اور آپ نے میرے دائیں کان کو پکڑا میرے دائیں کان کو پکڑا یف اسے مروڑنے لگے کیا کرنے لگے یہ سب کچھ کب ہو رہا ہے نماز میں اچھا مروڑ کے کیا کیا یہاں تفصیل نہیں آئی مروڑ ان کو کان سے پکڑ کے آپ طرف کر دیا آپ نے اپنی اپنی دائیں جانب, جانب کر دیا ان کو اپنی دائیں جانب آپ نے کر دیا تو یہ نماز میں حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی اور نبی علیہ اللہ سلام کی جانب سے بھی نماز میں حرکت ہوئی اور عبداللہ ابن عباس کی جانب سے بھی حرکت ہوئی ادھر سے ادھر آئے اور نبی علی السلام نے دائیں ہاتھ بڑھایا ان کے کان کو پکڑا پھر ان کو ادھر سے ادھر لے کر آئے تو کتنی بڑی حرکت ہوئی ہے تو پتہ چلا اگر حرکت کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہے نماز کی درستگی سے ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی اور یہ بھی پتا چلا کہ ایسی غلطی ہو رہی ہو تو اس کی اصلاح کب کریں گے نماز میں کریں گے فصل لا تو آپ نے دو رقطیں ادا کیں رکھ پھر آپ کتنی رکھتے ہیں دا کی دو سم کا پھر کتنی رکھتے ہیں ہی پھر دو رکی کتنی ہو گئی سم مکا آتا پھر دو رپے دا کی کتنی ہو گئی بارہ اور رکھتے ہیں چار چار پڑھ رہے ہیں کہ دو دو ہم نے حدیث پڑھی تھی گزشتہ درس میں کہ نبی علی نبی علی صاحب صاحب نے فرمایا سلا اللیلی لے لی رات کی نماز پڑھیں تو دو دو رقطیں کر کے پڑھیں اسی کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے ثم اوترا پھر آپ نے وطر ادا کیے اچھا اب آپ یہ رقطیں شمار کریں کتنی ہو گئی ہیں تیرہ ہو گئی ہیں کتنی ہو گئی ہیں اس موقع پہ آپ نے وطروں سمیت تیرہ رقطیں ادا کی ہیں لیکن عام طور پہ آپ کتنی ادا کرتے تھے گیارہ تو گیارہ سے کم ادا کرنا بھی جائز گیارہ سے کبھی زیادہ پڑھ لیں تو وہ بھی جائز لیکن افضل تعداد سنت تعداد جس پہ آپ کا عام طور پہ معمول رہا ہے جو آپ کی عام طور پہ روٹین رہی ہے وہ کتنی رکھتے ہیں گیارہ سم مکوجہ پھر آپ لیٹ گئے کس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وطر پڑھنے کے بعد آپ لیٹ گئے حطیٰ عطا المعدین یہاں تک کہ آپ کے پاس معدن آیا یعنی کہ اطلاع دینے کے لیے فقامہ تو آپ کھڑے ہوئے فصلہ رکعتین خفیفتین تو آپ نے دو ہلکی سی رگتیں ادا کیں فجر کی دو رگتیں آپ آپ نے کیسے ادا کیں ہلکی سی ثم آ پھر آپ نکل گیا کدھر نماز کے لیے مسجد کی طرف فصل الصبحہ تو آپ نے صبح کی نماز پڑھی آپ نے صبح کی نماز پڑھائی تو یہ ہے نبی علیہ السلط و السلام کہ رات کے قیام کا طریقہ باب کیا تھا صفت قیام الہلی کہ رات آپ جو قیام کرتے تھے تہجد پڑھتے تھے اس کا طریقہ طریقہ کیا ہوا کرتا تھا تو اس میں کافی لمبی تفصیل آ گئی ہے اور یہاں پہ ایک اور بات بھی جس کے اوپر پاک و ہند کے لوگ تعجب کرتے رہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی سعودیہ میں ہم نے بڑی عجیب چیز دیکھی ہے کیا دیکھا جی دی آپ نے کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بعد میں کوئی آتا ہے ہمیں امام بنا لیتا ہے نہ کوئی اقامت ہوئی نہ ہم نے امام بننے کی نیت کی تو یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ وسلام جب جماعت نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تب آپ نے امامت کی نیت نہیں کی عبداللہ ابن عباس آئے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس سمتے تھے کہ یہ بالکل جید ہے یہ عام سی بات ہے ورنہ عبداللہ ابن عباس آتے اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتے کہ اب میں کیا کروں تنہا پڑوں کہ آپ کے ساتھ مل جاؤں ایسا کچھ نہیں ہوا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں بس ان سے غلطی یہ ہوئی کہ جدر کھڑا ہونا تھا ادھر کھڑے ہونے کی بجائے دوسری جانب کھڑے ہو گئے اس کی آپ نے اصلاف فرما دی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ زور کی اور آپ نے امام بننے کی نیت نہیں کی بعد میں کوئی آیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا مقتدی بن کر آپ امامت شروع کر دیں ایک رکت آپ پہلے پڑھ چکے تھے اب کوئی کھڑا ہو گیا آپ کے ساتھ اب آپ اللہ اکبر اونچی واضح کہیں گے کیونکہ اب آپ کیا بن گئے امام بن گئے حدیث نمبر 491 491 اکیانوے اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام مخالی کا اور امام مسلم کا عبداللہ ابن العاص رضی اللہ عنہما جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے یہ کون آ جی یہ اموی آ گیا بنی امیہ میں سے آ گیا. پہلے تھے آل بیت میں سے اور عجیب بات یہ ہے کہ آل بیت کا نام استعمال کرنے والے جناب عبداللہ بن عباس اور ان کے والد کو بھی آل بیت میں سے شمار نہیں کرتے اور اب عبداللہ اللہ بمر بن آسدن میں سے ہیں؟ بنی امیہ میں سے تو عبداللہ بمر بن آس سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کن سے کہا عبداللہ بن عمر بن آس سے احب السّلاۃ اللّہ سلاۃ و داود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین نماز کون سی نماز ہے دود علیہ السلام کی نماز جو نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جس نماز سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت ہے یہ وہ نماز ہے جو دبود علیہ السلام والی نماز ہے اور یہاں پہ نماز سے مراد پانچ وقت کی فد نمازیں نہیں ہیں کون سی نماز مراد ہے تہجد کی نماز یہ کہ تہجد کی نماز کا وہ طریقہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے جو کون اختیار کرتے تھے دابود علیہ السلام اس سے دابود علیہ السلام کی شان بھی معلوم ہوئی ان کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت تمام نیک امال سے محبت کرتا ہے لیکن کچھ نیک امال اللہ کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتی ہیں جو انہیں اختیار کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا جو وہ امال کرے جن امال سے اللہ کو محبت ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اللہ کا ولی بنتا چلا جائے گا اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں اور ہم اس صفت کو اچھی طرح مانتے ہیں بغیر کسی تعویل کے بغیر کسی تحریف کے بغیر کسی تشوی کے یعنی کہ اللہ کی محبت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے مخلوق کی محبت میں کمزوریاں ہوتی ہیں باپ بیٹے کی محبت میں رشوت لیتا ہے تو یہ اچھی محبت ہے پھر غلط محبت ہے باپ بیٹے کی محبت میں فدر کی نماز کے لیے اس کو اٹھاتا نہیں ہے تو باپ بیٹے کی محبت میں آ کے کئی غلط کام کر جاتا ہے تو یہ مخلوق کی محبت میں نقص ہیں کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوئی کمزوری نہیں ہے اللہ کی محبت ویسے ہے جیسے خالق کے شیان شان ہونی چاہیے علماء کرام اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں جس سے بات تھوڑی بہت سمجھاتی ہے ہاں جی انسان کا کان آپ نے دیکھا ہے کیوں جی یہ بھی کان ہے اور ہاتھی کا کان بھی کان ہے لیکن کیا دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں کوئی آپس میں تشبیہ ہے لیکن کان تو کان ہی ہے نا یہی بات ہے اللہ کی محبت بھی محبت ہی ہے مخلوق کی محبت محبت ہے لیکن اللہ کی محبت میں کوئی عیب کوئی کمزوری نہیں کوئی نقص نہیں ہے اور انسان کی محبت میں کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں عیب ہی عیب ہیں نقائص ہی نقائص ہے اور جو تعویل کرتے ہیں صفت کی وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی محبت سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے اس کو انعام دیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اللہ کو جس سے محبت ہو جائے اللہ اسے واقعی انعام دیتا ہے لیکن انعام اپنی جگہ پہ محبت اپنی جگہ پہ محبت سے مراد انعام نہیں ہے محبت سے مراد محبت ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین نماز کون سی ہے داود علیہ السلام کی نماز اچھا جی اب جب پتہ چل گیا کہ یہ نماز بہت محبوب ہے اب پتہ چلے کہ یہ کیسی نماز ہے نہیں اس کے بعد ایک اور بات آ تفصیل آگے آئے گی وہ احب السّیام السّیا داود اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین روزے کون سے ہیں داوود علیہ السلام کے روزے اب تفصیل آ یہ کون سی نماز ہے داود علیہ السلام کی اور کون سے روزے ہیں داود علیہ السلام کے وقان یہ نام و نصف اللہ لی وہ یقو اصل وہ یہ وہ سوتے تھے آدھی رات کون دابود علیہ السلام وہ یقو اصل اور رات کا ایک تہائی قیام کرتے تھے تہجد کی نماز پڑھتے تھے وہ یہ نام اور رات کا چھٹا حصہ سو جایا کرتے تھے ہاں جی ساری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے رات کو مثال کے طور پہ آپ بنا لیں 6 گھنٹے کتنے گھنٹے بنا لیں چھ تو آدھی رات سوتے تھے کتنے سوتے? تین گھنٹے سوتے گھنٹے 3 گھنٹے وہ سو گئے اور ایک تہائی نماز پڑھتے تھے قیام کرتے تھے تو 6 کا ایک تہائی کتنا بنتا ہے دو گھنٹے ان کے 6 گھنٹوں کے تین حصے بنائیں تو 2 گھنٹے دو گھنٹے دو گھنٹے پھر ہی ایک تہائی دوسرا تہائی تیسرا تہائی بنے گا نا. تو تین گھنٹے وہ سوئے ہیں دو گھنٹے کیا کیا ہے تاجد کی نماز پڑھی ہے وہ یہ نام اسود اور رات کا چھٹا حصہ سو گئے ہیں اب چھ کا چھٹا کیا ہے ایک گھنٹہ تو گویا کہ پہلے سوتے کتنے گھنٹے تین دو گھنٹے تجدد کی نماز پڑھتے اور پھر ایک گھنٹہ سو جاتے اور اگر آپ رات کو بنا رات کو بنا لیں مثال کے طور پہ بارہ گھنٹے تو کتنے گھنٹے سوتے تھے پہلے چھ گھنٹے بارہ کا آدھا کیا ہوگا 6 گھنٹے اور تہجد کتنے گھنٹے ہوگی پھر چار گھنٹے تجد کی نماز کتنی ہوگی پھر چار گھنٹے اور پھر بعد میں کتنا سوتے تھے دو گھنٹے تو یہ ہے داود علیہ السلام کا طریقہ کار تو اب کوئی پوچھے میں کون سا طریقہ کار اختیار کروں تو ہم کہیں گے وہی اختیار کریں جو اللہ کو سب سے محبوب ہے اور وہ ہے دابود علیہ السلام کا طریقہ وہ یصوم و و یفتر اور وہ روزہ رکھتے تھے ایک دن اور ناگا کرتے تھے ایک دن ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن رودے کا ناگا کرتے تو یہ ہے روزوں کا طریقہ تابود علیہ السلام کو داعود علیہ السلام کا اور وہ ہے نماز کے معاملے میں طریقہ دابود علیہ السلام کا اور یہیں دو طریقے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں باب نمبر چار باب افتتاح و سلاۃ اللہ برق رات کی نماز کا افتتاح کرنا آغاز کرنا دو ہلکی سی رکتوں کے ساتھ یعنی کہ پہلی دو رکھتے آپ ہلکی رکھیں کیونکہ ابھی آپ سو کر اٹھے ہیں ابھی آپ اسٹارٹ ہو رہے ہیں ابھی آپ آغاز کر رہے ہیں پہلی دو رکھتے بہت لمبی نہ کر دیں تو رات کی نماز سلاۃ اللیل دیکھیں یہاں تہجد کو کیا کہا گیا اللیل اور پچھلی حدیث میں کیا کہا گیا تھا قیام تو سلاۃ اللیل رات کی نماز کا آغاز کرنا دو ہلکی سی رقطوں کے ساتھ حدیث نمبر چار سو فور نائن ٹو میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کا نام کیا امام مسلم عن ابھی ہو رہا ہی رہتا صلی اللہ علیہ وسلم قال جناب ابو حریرا سے رویت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ادا قام اہدم صلاۃ برک آتعین خفی فتع جب تم میں سے کوئی رات کے وقت اٹھے پس چاہیے کہ آغاز کرے صلاحو اپنی نماز کا برک آتعین دو ہلکی سی رکعتوں کے ساتھ تو یہ نبی علی سات السلام نے تعلیمات دی ہیں اور اسی کے مطابق عام طور پہ آپ عمل کرتے تھے کہ پہلی دو رکعتوں کو آپ ہلکا رکھتے تھے اس کے بعد باب نمبر پانچ باب حسف صلی اللہ علیہ وسلم علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کی ترغیب دینا قیام اللیل سے مراد کیا ہے تہجد کی نماز تجد کی نماز کے یہ مختلف نام ہیں تحجد سلاۃ اللیل قیام اللیل اور رمضان میں پڑھیں تو کیا کہہ دیتے ہیں تراوی کی نماز تو آپ کا ترغیب دینا قیام اللیل کی حدیث نمبر 490, 493 493 ترانوے اس حدیث کو بیان کرنے والے اور آپ کی کتاب میں درج کرنے والی امام کون سے ہیں امام بخاری انعبادت بن اسلامتی نبی صلی اللّہ علیہ وسلم قعال جناب عبادہ بن سامت سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من تعرم اللہ فقال جو رات کو اٹھے جو رات کو بیدار ہو تعر رات کو بیدار ہو فقال تو کہے جو رات کو بیدار ہو تو کہے کیا کہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ لہ الملک ول الحمد ولاَ الشین قدیر دیکھیں اٹھتے ہی آغاز کسی سے ہے اللہ کی توحید سے اٹھتے ہی آغاز کس سے ہے اس اعلان سے کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو معبود نہیں مانتا اللہ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا لا الہ الا اللہ اس میں نفی بھی ہے اس بات بھی ہے لا الہ کوئی معبود نہیں یہ کیا ہے نفی الا سوائے اللہ کے ان کے اللہ, اللہ معبود ہے کیا ہو گیا اثبات تو غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور اللہ کی عبادت کا اثبات تو لا الہ اللہ میں کتنے حصے ہیں دو پہلا حصہ نفی ہے دوسرا حصہ کیا اثبات ہے شرک سے لا تعلقی کا اعلان پہلے ہے تو کا اعلان بعد میں ہے آج لوگ کہتے ہیں جی آپ تو عید بیان کریں بس یہ نہ کہا کریں کہ قبر والوں کو نہ پکارو قبر والوں سے دعائی نہ کرو قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبا نہ کرو بھائی یہ پہلے کہنا ہے لا اللہ پہلے ہے کوئی معبود نہیں اس کے بعد اس بات ہے اللہ سوائے اللہ کی وحدہو وہ تنہا ہے یہ معنی کے لحاظ سے تاکید ہے کس کی اللہ کی اس بات کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے وحدہ اللہ اکیلا ہے لا شریک اس کا کوئی شریک نہیں یہ تاکید ہے لا اللہ کی پہلے کہا تھا لا اللہ کوئی معبود نہیں اب کہہ رہے ہیں لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں لہ الملک الحمد قدیر یہ الفاظ دلیل ہیں اللہ کی توحید پہ ایک اللہ کی عبادت کرنی کسی اور کی نہیں کرنی کیوں بھائی اس لیے کہ لہول ملک اسی کے لیے ہے ساری بادشاہت اس کے علاوہ کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں جو خود فقیر ہوں محتاج ہوں وہ عبادت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں جو فوت ہوئے تو انہیں غسل ہم نے دیا انہیں قبر میں دفن ہم نے کیا قبر میں ہم نے اتارا مٹی ہم نے ڈالی جب غسل دے رہے تھے پشاب خانہ نکل رہا تھا وہ معبود کیسے ہو گیا وہ مشکل کشا کیسے ہو ہے وہ حاضر روا کیسے ہو ہے لہ الملکو اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے وہ لہ اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں ہر تعریف کا حقدار وہی ہے اللہ ہے کیونکہ ہر خوبی اسی کی ہے وہ اعلیٰ کلشین قدیر اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے یہ دلائل ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے غیر اللہ کی نہیں کرنی کیوں کیونکہ وہی بادشاہ وہی ہر تعریف کا حقدار وہیں ہر چیز پہ قادر ہے الحمد اب یہ چار کلمات آ رہے ہیں یہ وہ چار کلمات ہیں جن کے بارے میں نبی اسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ چار الفاظ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں کون کون سے الحمد وسبحان اللہ ولا الہلّ اکبر عام طور پہ ترتیب ایسے آتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ و اللہ اکبر لیکن آپ نے خود ایک عدیث میں فرمایا کہ ترتیب تم آگے پیچھے کر سکتے ہو کو نہیں ہے تو یہ چار الفاظ یہ چار جملے اللہ کو بڑے پیارے ہیں الحمد تمام تریفیں کس کی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تریفیں خاص ہیں اللہ کے ساتھ تمام طریقوں کا حقدار ہے کون اللہ تعالیٰ وہ سبحان اللہ اور اللہ پاک ہے کسی سے ہر عیب سے ہر کمزوری سے ہر نقص سے سبحان اللہ اسب بھی ہو میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے الہ الا اللہ اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں دیکھیے اللہ کو توحید کتنی پسند ہے نبی علی سات اسلام جانتے ہیں اللہ کو توحید پسند ہے اس لیے شروع میں بھی توحید کا اعلان درمیان میں پھر توحید کا اعلان واللہ اکبر اور اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان ہے اس کے بعد کیا ولا ولا قوت اللہ باللہ اس کو کہتے ہیں کلمہ استعانت یہ مدد کے الفاظ ہیں گویا کہ آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ولا ہلا ولا قوت اللہ بلا گناہوں سے بچنا گناہوں سے دور رہنا گناہوں سے ہٹنا لا ہلا گناہوں سے دور رہنا گناہوں سے بچنا گناہوں سے ہ ہٹنا ولا ممکن نہیں ہے ولا قوت اور نیکی کرنے کی قوت بھی نہیں ملتی اللہ باللہ مگر اللہ کی مد سے اللہ کی توفیق سے یعنی گناہوں سے بچانے والا بھی اللہ نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ تو گویا کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے اور نیکی کی توفیق دے دے سم مکال پھر کہے یہ پھر کہے پہلے کیا کہنا تھا دیکھیں حدیث کے شروع میں کیا تھا من تار من اللہ فقال جو رات کو بیدار ہو کر یہ کہ کہے؟ سارے الفاظ اس کے بعد کہا سم قال پھر یہ کہے اللّہ فرلی اللہ میری مقصد فرما اے اللہ مجھے بخش دے اودا یا کوئی بھی دعا کرے اودا یا کوئی بھی دعا کرے یہ راوی کا شک ہے یہ راوی الولید بن مسلم اس کو شک ہو گیا ہے کہ آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ پھر یہ کہے اللہ لی یا آپ نے کہا تھا پھر دعا کرے کوئی بھی دعا کرے خاص دعا آپ نے بتائی تھی اللّہ مغفرلی یا آپ نے کہا تھا کوئی بھی دعا کرے اور نسائی شریف میں پہلا حصہ آیا ہے دوسرا حصہ نہیں آیا نسائی شریف میں آیا ہے پھر یہ کہے اللہ لی او دعا کے الفاظ نہیں آئے تو پھر یہ کہے اللہ میری مفِ فرما او دعا یا کوئی بھی دعا کرے اس جی بلہ اس کی دعا قبول کی جائے گی اس کی دعا قبول کی جائے گی کتنی بڑی خوشخبری ہے فن توجہ <وَضَّى> بس اگر وہ وضو کرے اٹھ کے اس نے یہ الفاظ کہے ہیں اب اگر وہ وضو کرے وصلہ اور نماز پڑھے کون سی نماز ہوئی ہے تحجد کی نماز بس اگر وضو کرے وسلّہ اور نماز پڑھے قبیل صلا اس کی نماز قبول کی جائے گی تو یہ آپ نے ترغیب دی ہے نا پھر قیام العل کی جی آپ نے ترغیب دی ہے تجد کی نماز کی قیام اللیل کی اتنی عظیم زندگی ہے مسلمان کی سوتا ہے تو عید القرسی پڑھتے ہوئے اللہ مسمی کا متواحیہ پڑھتے ہوئے سورہ بکرا کی آخری دو ایتیں پڑھتے ہوئے آخری تین کل تین تین بار پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے ہوئے اور اٹھتا ہے تو دس ایتیں سورہ عمران کی آخری پڑھتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے اس کے علاوہ از کار ہیں وہ پڑھتا ہے زبان اس کی پاک ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے تو جو اللہ کا اتنا اہتمام کرے گا اللہ کے ساتھ اس انداز سے جڑ جائے گا میرا رب اسے اچھی موت دے گا میرا رب اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا میرا رب اسے رود آخرت میں مایوس نہیں کرے گا حدیث نمبر چار سو فور نائن فور میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام مسلم انجا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افدلاصلا طول القنود جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افدلاصلا نماز میں سے افضل ترین چیز کون سی ہے طول القنود قنود کو لمبا کرنا قنود سے مراد یہاں پہ کیا قیام ان کے رکوع سے پہلے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو لمبا کر دیں لمبا کیسے ہوگا یہ قیام تلاوت کے ذریعے کہ تجدد کی نماز میں خصوصی طور پہ افضل چیز جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ تلاوت کو لمبا کریں قیام کو لمبا کریں تو افضل السلاتی نماز میں سے افضل ترین چیز کیا ہے طول القنوتی قلوط کا لمبا ہونا قیام کا لمبا ہونا قلوط سے مراد یہاں پہ کیا ہے قیام اور امام نبوی فرماتے ہیں کہ علماء کرام نام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہاں پہ قلوط سے مراد قیام ہے اس کے بعد باب نمبر چھ باب ما یقول اذا قام لہجد باب اس چیز کے بارے میں ہے جو وہ کہے گا کون مسلمان باب ہے ان الفاظ کے بارے میں جو کہے گا جو وہ کہے گا کب اذا کاما جب وہ اٹھے گا لہجودی تہجد کے لیے جب تہجد کے لیے کھڑا ہوگا جب تحجد کے لیے اٹھے گا تو جو الفاظ کہے گا ان الفاظ کے بارے میں یہ باب ہے ما مایقولو جو وہ کہے گا اذا قاما جب وہ کھڑا ہوگا تحجدی تحجد کے لیے حدیث نمبر چار سو پچانوے فور نائن فائیو اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عباس رضی اللہ عنہما قال صلی اللہ عليه وسلم اذا تحجد من قال الحمد انت نور جناب عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات تحجد پڑھتے قالا تو کہتے جب رات تحجد پڑھتے تو قال یہ الفاظ کہتے اسی لیے آنے والے الفاظ کو علماء کلام نے دعائے استفتاح کے طور پہ اپنی کتابوں میں درج کیا ہے یعنی کہ یہ الفاظ تحجد کی نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے سبحان کلام البحمدی کا و تبار قسم کا وطع جدو کا ولا الہ غیرک کی جگہ پہ پڑھے جائیں گے دعائے افتتاح کے طور پہ کیونکہ عبداللہ نباس کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب رات تحجد پڑھتے قالا تو آپ کہتے کیا کہتے اللہ اہ سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے الفاظ کیسے ہونے چاہیے تھے اللہ الحمد لک ایسے ہی ہے کہ اہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں لیکن لک جس کو بعد میں آنا چاہیے تھا اس کو الحمد سے پہلے لایا گیا ہے اور جس لفظ کا حق بعد میں بنتا ہو اس کو پہلے لے آئیں تو کیا پیدا ہو جاتا ہے کلام میں حسن تاکید تیرے ہی لیے سب حمد ہے ہی کا منع پیدا ہو گیا اللہ تیرے ہی لیے سب حمد ہے سب تعریفیں ہیں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ لوگ تو ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہاں پہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ان کے سب تعریفوں کا حقدار کون ہے اللہ ہے جب میں کسی انسان کی خوبی بیان کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے مجھے وقتاً فوقتن قرضہ دے دیتا ہے اخلاق کے ساتھ مجھ سے پیش آتا ہے مسجد کا نظام یہ چلا رہا ہے یہ میں اس کی کیا بیان کر رہا ہوں خوبیاں تو یہ خوبیاں اس میں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تو ہر تعریف کا حقدار حقیقت میں پھر کون ہے اللہ تعالی ہے انت نور السماوات تو آسمانوں اور زمین کا کیا ہے نور ہے ولک الحمد اور تیرے لیے سب حمد ہے سب تعریفیں ہیں دوبارہ اس کا تذکرہ گیا انت گیا السماوات ورد تو آسمانوں اور زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں کئی اور قیام یہ دو لفظ آتے ہیں قیم اور قیام دو لفظ آتے ہیں دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے کیا معنی ہے قریب قریب معنی ہے کہ جو بہت اچھی طرح کسی چیز کو سنبھالے ہوئے ہو کسی چیز کو سہارا دیے ہوئے ہو تو آسمان و زمین کو سنبھالے کون سنبھالے ہوئے اللہ تعالی اللہ تعالی نہ سنبھالے تو آسمان گر جائے گا زمین کا وجود نہیں رہے گا ومن آیات ہی اول اردو بمری اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان و زمین کا وجود اللہ کے حکم سے ہے اللہ کے امر سے ہے تو آسمان و زمین کا وجود برقرار رکھنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے ان کو سنبھالنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تو فرمایا ان تقیما تسمان و زمین کو سنبھالے ہوئے ہے انہیں قیم و دیم رکھے ہوئے ہے ولاقل ہم اور تیرے لیے سب تعریفیں ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کی جا رہی ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں یا پہلے اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کی خوبی بیان کرتے ہیں ان ترباواتی ول اور دی منفی ہند تو آسمانوں اور زمین کا کیا ہے رب ہے یعنی ان کے ان کا خالق ان کا مالک اور ان کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے تو آسمانوں زمین کا رب ہے ان کا پالن ہار ہے وہ منفی ہننا اور تو ان کا بھی رب ہے جو ان میں ہیں کن میں زمین و آسمان میں زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا رب تو ہے آسمانوں پہ جو مخلوقات ہیں سب کا رب تو ہے انت الحق تو برحق ہے کیا مطلب لوگ کہتے ہیں کوئی رب نہیں ملد کیا کہتے ہیں کوئی رب نہیں ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ تو برحق ہے تیرا وجود ایک حقیقت ہے تو برحق ہے تو ہی رب ہے یہ حقیقت ہے تو ہی معبود ہے یہ ایک حقیقت ہے ان الحق تو برحق ہے وادل حق اور تیرے وعدے بھی برحق ہیں یہ اللہ تُن جتنے وعدے کیے ہیں سب کیا ہوں گے پورے ہوں گے اللہ نے وعدہ کیا ہے جو یہ کام کرے اسے یہ جر و سوا ملے گا جو یہ کام کرے اسے یہ جر و سباب ملے گا اللہ تیرے وعدے برحق ہیں اللہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے وقول و اور تیرا کلام بھی برحق ہے یہ قرآن تیرا نازل کردہ کلام ہے یہ ایک حقیقت ہے اور اس میں جو تعلیمات ہیں وہ بھی حق ہیں ان میں کوئی باطل نہیں ہے ان میں کوئی غلطی نہیں ہے فساد سے خالی ہے یہ کلام وقعل کل حق اور تیرا کلام کیا ہے حق ہے ولیقا کل اور تج سے ملاقات بر حق ہے یہ حقیقت ہے کہ روز قیامت تج سے ملاقات ہوگی آخرت واقعہ ہوگی حساب کتاب ہوگا جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے ولق اکلحق تیری ملاقات کیا ہے برحق ہے تو یہ اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو آخرت کے منکر ہیں جو کہتے ہیں جو فوت ہو گیا اس کی کہانی ختم ہوئی کوئی زندہ نہیں ہوگا دوبارہ مسلمان کیا کہتا ہے ولقا وکل حق اے اللہ تیری ملاقات برحق ہے و جنت حق اور جنت بھی برحق ہے اگر کچھ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جنت کا کوئی وجود نہیں ہے وہ جھوٹے ہیں جنت ایک حقیقت ہے اور جو کہتے ہیں کہ جنت ایک خیالی چیز ہے مجادی چیز ہے وہ بھی جھوٹے ہیں اور تیسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے ابھی سے موجود ہے ون جنت و جنت کیا ہے برحق ہے ون نار و اور آگ بھی کیا ہے جہنم بھی کیا ہے برحق ہے تو اس میں بھی تینوں باتیں آ جائیں گی کہ جو جہنم کے منکر ہیں یہ جملہ ان کے عقیدے کی تردید کر رہا ہے دوسرے نمبر پہ جو کہتے ہیں جہنم ایک مجادی چیز ہے خیالی چیز ہے ان کے عقیدے پہ بھی انکار ہے اور تیسرے نمبر پہ اس بات کا اعلان ہے کہ جہنم ابھی سے موجود ہے پیدا ہو چکی ہے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت میں ہمیں جگہ دے ون حق اور نبی سارے کیا ہے پر حق ہے ہمارا ہر نبی پہ ایمان ہے جبکہ مسلمانوں کے علاوہ باقی سب تنگ دل ہیں یہ سن لیں میرا جملہ دھیان سے کئی لوگ سمتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان تنگ دل ہیں یہودی عیسائی تو جناب ہماری مسجد کو بھی مانتے ہیں ارجیت کو مانتے ہیں ہم ان کے مندر کو اور ان کے چرچ کو اور ان کے محبت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم نے ان کے نبیوں کو مانا ہوا ہے ہر نبی کو ماننا ہوا وہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں نہیں مانتے تو کون ہوا تنگ دل ہم اللہ کے فضل کرم سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسائی و یہودی دونوں ہمارے نبی کو نہیں مانتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسا تو حق اور قیامت کیا ہے برحق ہے اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ قیامت آ کر رہے گی اللہ اسلم تو اللہ میں تیرے ہی جک گیا میں تیرا ہی فرمے فرما بردار بن گیا یعنی کہ یہاں پہ بھی دیکھیے لاکا جو ہے وہ اسلم تو سے پہلے آ گیا ہے عربی کلام کا اصول یہ تھا کہ یہ الفاظ کیسے ہوتے اللہ اسلم تو لاکہ لاکہ اسلم تو کے بعد ہوتا لیکن لاکہ یہاں پہلے آیا ہے کیا بیان کرنے کے لیے اطاعت صرف اللہ کی ہوگی اللہ کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی والدین کی اطاعت ہوگی جب تک کہ ان کا آڈر اللہ کے خلاف نہ ہو حکمرانے وقت کی اطاعت ہوگی جب تک کہ اس کا آرڈر اللہ کے خلاف نہ ہو اپنے آفس کے ڈائریکٹر کی بات مانی جائے گی جب کہ اس کا آڈر اللہ کے خلاف نہ ہو اللہ ملک اسلم تو اللہ میں صرف تیرے لیے فرما بردار ہو گیا تیرے لیے جک گیا وبھی کا امن تو اور صرف تجھ پہ ایمان لایا وہ علیہ کا توقل تو اور تجھ ہی پہ میں نے توقل کیا بھروسہ کیا اسباب میں اختیار کرتا ہوں میں رزق لینے کے لیے آفس جاتا ہوں محنت مزوری کرتا ہوں تعلیم میں نے لے رکھی ہے ڈگریاں لے رکھی ہیں لیکن یہ سب اسباب ہیں تو نہ چاہے تو نہ ڈگریاں رزق دیں گی نہ میرا باہر جانا فائدہ دے گا تو اس لیے توقل کس پہ ہے اللہ پہ اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ ہے توکل اور اگر کوئی اسباب اختیار ہی نہیں کرتا کسی دربار پہ مجاور بن کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب رزق خود ہی آئے گا یہ توقل نہیں ہے یہ نبیوں والا توقل نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے محنت کی ہے اسباب اختیار کیے ہیں بکریاں چرائی ہیں اور لڑنا پڑا ہے تو اسلحہ لے کر نکلے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے ہیں لیکن اعتماد اور بھروسہ ساتھیوں پہ نہیں تھا اپنے آلات پہ نہیں تھا اپنے ٹولز پہ نہیں تھا بھروسہ کس پہ تھا اللہ رب العزت پہنب تو اور تیری طرف ہی میں نے رجوع کیا خوا سم اور تیرے ذریعے تیری مدد سے ہی خوا میں نے جھگڑا کیا بحث و وباسا کیا جس سے بحث و واسا کروں گا یا کرتا ہوں تیری مدد سے تیری مدد نہیں ہوگی تو میں کسی سے بحث واسا نہیں کر سکوں گا وہی کہا کم تو اور تیری طرف میں فیصلہ لے کر آیا لوگوں سے جو میرا اختلاف ہے لوگوں سے میرا جو جھگڑا ہے اس کا فیصلہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں تو رو قیامت ان معاملات میں فیصلے کرے گا وہ علی کہا کم تیری طرف میں فیصلہ لے کر آیا فخر لی ماقدم تو ماں اخر تو پس تو مجھے بخش دے ماقدم تو جو گناہ میں نے پہلے کیے وما اخر تو اور جو گناہ میں نے بعد میں کیے وما اسرل تو وماں عالن تو اور جو گناہ میں نے چھپ کر کیے چھپا کر کیے تو اور جو گناہ میں نے اعلانیہ کیے زہر کر کے کیے انت الہی تو ہی میرا معبود ہے انت بھی معرفہ الہی بھی معرفہ معنی کیا پیدا ہو گیا تو ہی انت الہی تو ہی میرا معبود ہے لا الہ اللہ انتا تیرے علاوہ میرا کوئی معبود بر حق نہیں ہے یہ الفاظ کہے جائیں اس پیاروں محبت سے کہے جائیں معنیٰ مفہوم ذین میں ہو تو اللہ رب العزت کو اپنے بندے پہ پیار آئے گا کیوں نہیں آئے گا باب نمبر سات باب ما یوک من التشدد فی الباد باب کس بارے میں ہے اس عبادت میں جو تشدد مکرو ہے اس کے بارے میں یہ باب ہے جو تشدد ناپسندیدہ ہے باب اس چیز کے بارے میں ہے یق رہو جو ناپسندیدہ ہے جو مکروح ہے عبادت میں سختی میں سے عبادت میں اپنے اوپر ایسی سختی کر لینا جس سختی کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ عبادت کو چند دنوں کے بعد چھوڑ دیں گے اس عبادت سے اکتا جائیں گے اور وہ عبادت کرنے کو دل نہیں چاہے گا ایسی عبادت میں ایسا تشدد جو ہے وہ کیا ہے وہ مکروح ہے ناپسندیدہ ہے حدیث نمبر چار سو چھیانوے فور نائن سکس قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخار کا اور امام مسلم کا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نسروایت وہ کہتے ہیں داخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے کہاں داخل ہوئے مسجد میں فعید حبل ممدود بین سار تو اچانک ایک رسی ہے حبل ایک رسی ہے ممدودن جو لٹک رہی ہے بین سار دو ستونوں کے درمیان ایک ستون ادھر ہے ایک ادھر ہے رسی ادھر بھی بندھی ہوئی ہے ادھر بھی ہے دونوں کے درمیان لٹک رہی ہے تو اس لفظ کا کیا مطلب اچانک یعنی کہ اللہ کے رسول نے پہلے وہ رسی نہیں دیکھی تھی اچانک آپ کی نگاہ پڑی کہ وہاں پہ رسی لٹک رہی ہے اور یہ رسی آپ کی توقع کے خلاف تھی اچانک کا یہ بھی معنی ہے کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ ایسا کام ہو رہا ہوگا فعیدہ حبل تو اچانک ایک رسی ممدودن لٹک رہی تھی بین سار یتینی دوستنوں کے درمیان فقالہ تو آپ نے کہا مہاد الحبلو یہ رسی کیا ہے یعنی کہ اس رسی کی کیا کہانی بھی کیوں لٹک رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے مہاد الحبل یہ رسی کیا ہے قالو وہ کہنے لگے کون وہ صحابہ کے نام جو موجود تھے کہنے لگے ہادا حبن الزینب یہ زینب کی رسی ہے زینب مراد کون ہے زیادہ امید یہ ہے کہ مراد ہماری ماں ام المؤمنین زینب بنتے جہش ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ زینب کی رسی ہے فیدہ فطرت تقت تو جب وہ تھک جاتی ہیں فطرت جب وہ تھک جاتی ہیں لٹک جاتی ہیں کس کے ساتھ اس رسی کے ساتھ ان کے تحجد کی نماز پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر نماز کیسے پڑھتی ہیں رسی کے ساتھ لٹک کر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نہیں کیا مطلب نہیں یہ رسی یہاں پہ نہیں رہے گی یا آپ نے کہا یہ رسی والا کام نہ کرو لا ہلو ہو اس کو کھول دو کس کو رسی کو لی وسلی اہدم چاہیے کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھے نشاط اس وقت تک جب تک اس میں نشات موجود ہو جب تک اس میں چستی موجود ہو جب جب تک وہ ہشاش بشاش ہو جب تک وہ چاکو چوبند ہو یعنی کہ اس وقت تک نماز پڑھو جب تک آپ تازہ دم ہیں فعدہ فتح بس جب فتح کیا ہو جائے تھک جائے پھل یا پس چاہیے کہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے کہ کیا مطلب ہے یہاں پہ دو مطلب ہو سکتے ہیں پہلا مطلب یہ کہ بیٹھ جائے ان کے باقی نماز بیٹھ کر پڑھ لیں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی تو رسی کے ساتھ لڑکنے کی بجائے آپ کیا کریں بیٹھ جائیں دوسرا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ جائے اب نماز اپنی ختم کر دے اور اب وہ آرام کرے تو آپ نے عبادت میں اس تشدد سے سختی سے روکا ہے جس سختی کا نتیجہ کیا نکلے کہ انسان اس عبادت سے اکتا جائے اور کل کو وہ عبادت کرنے کو دل ہی نہ مانے تو ایسی سختی جو ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے اس سے روکا گیا ہے اچھا جی اب دیکھیے ایک طرف یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رسی لڑکی ہوئی تھی اس کو آپ نے اتروا دیا دوسری جانب پاکو ہند کے لوگ بڑے عجیب ہیں اردو سپیکنگ لوگ بڑے عجیب ہیں آپ نے پیروں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں تو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے اتنے سال ایک کنویں میں چلا کیا ہمارے پیر صاحب اتنے سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بات کرنا خوبی ہے یہ تو نشانی ہے اس آدمی کے سیدھے راستے سے ہٹنے کی یہ نشانی ایک وہ آدمی جاہل تھا اس کو نبی علیہ صلاح کی نہ کا علم نہیں تھا آپ نے تو یہ رسی اتروا دی ہے اور جس کو اللہ نے دو ٹانگیں دی ہوں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کری کیا یہ خوبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک آدمی ہے دھوپ میں ہے کھڑا ہوا ہے آپ نے پوچھا بھی اس کا کیا معاملہ ہے بتایا گیا جی یہ ابو اسرائیل ہے اس نے منت مانی ہے نظر مانی ہے کیا کہ یہ دھوپ میں رہے گا کھڑا رہے گا نہیں بیٹھے گا سائے میں نہیں آئے گا روزے کی حالت میں رہے گا اور کسی سے کلام نہیں کرے گا ایسی جیب و غریب منتے ہیں آج بھی لوگ مان رہے ہیں کہ میں فلاں دربار پہ حاضری دوں گا اگر اللہ نے بیٹا دے دیا جوتا پہنے بغیر پیدل جاؤں گا کیوں بھائی جوتا کیوں نہیں پہننا پیدل کیوں جانا ہے گاڑیاں موجود ہیں تو آپ علیہ السّت اسلام نے اس آدمی سے کیا کہا آپ نے صحابہ کے سے کہا اس سے کہو کہ سائے میں آ جائے بیٹھ جائے لوگوں سے کلام کرے البتہ روزہ جو ہے اسے پورا کرے روزہ واقعی عبادت ہے اس کی آپ نے اجازت دی اور باقی تین چیزیں آپ نے ترک کروا دی تو یہ عجیب و غریب چیزیں اور یہ عام طور پہ کن لوگوں میں پائی جاتی ہیں صوفیوں میں صوفی ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں جنگل میں نکل گئے چلّا کاٹنے کے لیے اور پھر کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا مل جاتا ہے جناب انہوں نے اتنے سال تک گوشت نہیں کھایا اتنے سال تک دودھ نہیں پیا اتنے سال تک شہد نہیں کھایا بھئی یہ کون سی خوبی ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا یا نبی تب تغی مرضات ازواجک اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلاۃ اسلام کی یہ بات نہیں مانی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا اللہ نے کہا آپ شاید کھائیں اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں تو بہرحال یہ عجیب و غریب چیزیں جو ہیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ان چیزوں کی وجہ سے دین اسلام کیا ہوتا ہے بدنام ہوتا ہے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ مسلمان حدیث نمبر چار سو فور نائن سیون اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انعائشہ ان, ان نبی صلی اللہ علی داخل علیہ وسلم داخلہ علیہ و عین دہم اور اطن عائشہ سے روایت ہے بے شک نبی علی سعۃ اسلام داخلہ علیہ ان کے پاس آئے کن کے پاس جناب عائشہ کے پاس ان پہ داخل ہوئے ان کے پاس تشریف لائے جب کہ وہ حالیہ ہے جب کہ آئندہ جناب عیشہ کے پاس امراتن ایک عورت تھی یہ عورت کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی بنو اسد قبیلے سے بلکہ مسلم شریف میں اس کا نام بھی آیا ہے کیا نام آیا حولا بنتے طویت ہولا بنتے طویت تو یہ عورت جناب عیشہ کے پاس موجود تھی قال آپ نے کہا منہادی یہ کون ہے قالت جناب عشہ کا فلانا یہ فلاں عورت ہے اس کا یہ نام ہے اس کے فلاں قبیلے سے تعلق تعارف کروایا من منصلاحا جناب عائشہ اس عورت کی نماز کا تذکرہ کرنے لگی اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جناب عائشہ نے تذکرہ کیا کہ پوری رات سوتی نہیں ہے پوری رات کیا کرتی ہے اللہ کی عبادت کرتی ہے پوری رات نماز پڑھتی رہتی ہے کالا تو آپ نے کیا کہا ماہ رک جاؤ ماں کا کیا رک جاؤ لیکن کس چیز سے رک جاؤ اس کے دو مطلب ہو سکتی ہیں نمبر ایک ایسے غلط کام کرنے سے رک جاؤ یہ جو مغرب سے لے کے فجر تک جاگتے رہنا اور سارا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرنا نیند کو اس کا حق نہ دینا آنکھوں کو ان کا حق نہ دینا اس کام سے رک جاؤ یا yeah, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عمل کی تعریف کرنے سے رک جاؤ یہ غلط عمل ہے پوری رات نماز پڑھنا پوری رات روزانہ کی بنیاد پہ جاگنا ایک ہے کبھی جیسے کہ رمضان کی آخری دس راتیں ہیں ان میں خود نبی علیہ اللہ جاگتے تھے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے سب اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن روزانہ کی بنیاد پہ کام کرنا یہ درست نہیں ہے تو ماہ رک جاؤ علیکم بما تو علیکم تم لازم پکڑو ان اعمال کو جن کی تم طاقت رکھتے ہو ان اعمال کو اپناؤ جن کی تم کیا کرتے ہو طاقت رکھتے ہو طاقت سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال کو اپناؤ جن اعمال پہ دمام کرنے کی ہمیش کی کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو رات کو اتنی نماز پڑھو جتنی نماز تم روزانہ کی بنیاد پہ پڑھ سکتے ہو جو عورت رات کو روزانہ جاگے گی پوری رات عبادت کرتی رہے گی عورت ہو یا مرد وہ ایک سال ہی عمل کرے گا چھ مہینے کرے گا ڈیڑھ سال کرے گا دو سال کرے گا اس کے بعد اس کو وہ اکتا جائے گا اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ شاید وہ دو رقطیں پڑھنے سے بھی جائے تو آپ نے کہا علی بما بیما علیکم تم اپناؤ بما وطی ان امال کو جن امال کی تم طاقت رکھتے ہو امراد کیا ہے جن اعمال پہ ہمیشگی کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو فو اللہ حتٰ تمل اللہ کی قسم اللہ تعالی نہیں اکتائے گا کسی سے ثواب دینے سے اپنا فضل کرنے سے اللہ نہیں اگتا حتملو یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے کس چیز سے اگتا جاؤ گے ایسے امال سر انجام دینے سے یہ اعمال کے پوری رات عبادت کرنی ہے سونا نہیں ہے تم اکتا جاؤ گے اللہ اجر و ثواب دینے سے نہیں گا تمہاری بس ہو جائے گی فو پس اللہ پسلّہ کی قسم لا یمل اللہ اللہ تعالیٰ نہیں اگتا گا ان کے ثواب دینے سے حتیٰ تملو یہاں تک کہ تم اگتا جاؤ گے یعنی کہ ایسے اعمال کرنے سے تم اگتا جاؤ گے وکان احب الدین اللہ مادہ وم علیہ صاحب اور آپ کے ہاں محبوب ترین دین وہ تھا کس کے ہاں نبی علیہ سات اسلام کے ہاں آپ کے ہاں محبوب ترین دین وہ تھا مادہ و ملیہ صاحب جس پہ اس کا صاحب کیا کرے دوام کرے ہمیش کی کرے یعنی دین سے مراد ہے اعمال یعنی کہ آپ کو وہ نفری اعمال اچھے لگتے تھے یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی فرائض کے اوپر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے نفل عبادات آپ کو وہ اچھی لگتی تھیں جو انسان مسلسل کر سکے ہمیشہ کی اختیار کرے وکان احب الدین ارحی اور آپ کے ہاں محبوب ترین دین وہ تھا مادہ ہی جس پہ دمام کر سکے ہمیشہ کی کر سکے صاحب اس کا صاحب ان کے وہ عمل سر انجام دینے والا تو ان دو حدیثوں سے کیا پتا چلا عبادت میں تشدد سے بچنا چاہیے اور میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے یہ دو حدیثیں بیان کرتے ہوئے کہ پاکو ہند کے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ انہیں وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو عبادت میں تشدد اختیار کرے اس کی تعریفیں کر رہے ہوتی ہیں باب نمبر آٹھ باب اجتہاد صلی اللہ علیہ وسلمہ آپ علیہ السلام آپ علیہ السلاطلام کا عبادت میں کیا کرنا محنت کرنا عبادت میں آپ کا کیا کرنا محنت کرنا آپ عبادت کرتے تھے لمبی لمبی عبادت کرتے تھے لیکن آپ رات کو نیند بھی پوری کرتے تھے اور یہ عبادت کرتے تھے وہ اتنی عبادت تھی جس پہ آپ ہمیشہ کر سکتے تھے آپ کو اللہ نے طاقت بھی دی تھی اور آپ کا عزم بھی پختہ تھا آپ کا تقوا اور پرہیزگاری اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ آپ نے لمبی لمبی عبادت کی ہے لیکن اس پہ ہمیشگ کی, کی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اتنی لمبی عبادت کرنے کے باوجود آپ نیند بھی پوری کرتے تھے تو توانوے فور نائن ایٹ قاف اس ادیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ان رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يقوم من اللیل حتی قدمہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے کیا مطلب قیام کرتے تہجد پڑھتے رات کو آپ قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں پھٹ جاتے اور دوسری بات میں آتا ہے دونوں پاؤں میں ورم پڑ جاتا سو جاتے پھول جاتے اتنی لمبی نماز بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سو دونوں پاؤں پھٹ جاتے فقالت عائشہ تو جناب عائشہ فرمانے لگیں لم تسن هذا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں اتنی لمبی تہجد اتنی لمبی نمازیں یہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں وقد غفر اللہ تقدم من دم بکمات اخر یہ واؤ حالیہ ہے آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں جبکہ یقینا اللہ تعالی نے آپ کے لیے آپ کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دیے ہیں وما تخرا اور جو بعد میں ہیں وہ بھی معاف کر دیے ہیں جب اللہ نے آپ کی عام مغفرت کا اعلان کر دیا ہے کہاں پہ اعلان کیا اللہ تعالی نے صورت الفتح میں ان نا فتح نہ لک فتھم مبینہ لخر لک اللہ ماں تقدم امدمبی کا ماں تخر اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں تو پھر آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں قال تو آپ نے کہا افلا او ہب انعقون آپ دن بس کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں جب اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا کرم کیا کہ اللہ نے پیشگی اعلان کر دیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف تو اب بجائے اس کے کہ میں اللہ کی عبادت ترک کر دوں تہج کر دوں اللہ کے اللہ کے اس نعمت کا تقاضہ ہے کہ میری عبادت میں اضافہ ہو جائے اللہ نے بھی جنت کی بشارتیں ان لوگوں کو دی ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے تھے جناب صدیق جناب فاروق جناب عثمان جناب علی عشرہ مبشرہ ان کو جنت کی خوشخبری ملی تو جنت کی خوشخبری ملنے سے کیا ان کی عبادت میں کمی ہوئی اضافے ہو گئے اللہ بھی جانتے ہیں خوشخبری کس کو دینی ہے میرے جیسے کسی کو خوشخبری ملتی تو شاید پانچ وقت کی فرن مادے بھی تر کر دیتا لیکن یہ وہ عظیم انسان ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہوا تو ان کی عبادت میں اضافہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا آپ پہ کرم ہو آپ کی عبادت میں آپ کے شکر میں اضافہ ہو جانا چاہیے اللہ ایک بیٹا دے رہا ہے آپ ایک سپالی کی تلاوت کرتے ہیں اللہ نے دو بیٹے دے دیے تو آپ کتنی تلاوت کرنی چاہیے دو سپاہی تنخواہ آپ کی بڑھ رہی ہے سیلری بڑھ رہی ہے تو تلاوت میں بھی اور روزگار میں بھی اضافہ ہونا چاہیے نفری عبادات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں ویسے ویسے آپ کی عبادت اور آپ کا شکر بڑھتا چلا جائے اب یہاں پہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کہ نبی علیہ سلاۃ اسلام تو معصوم ہے تو اس کا کیا مطلب کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے آپ جانتے ہیں کہ نبی علی صلاح اسلام کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے مقدس سب سے محترم ہیں اس لیے آپ کی معمولی سی بھی کوئی چیز وہ ایسی ہے کہ آپ اس کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے مثال کے طور پہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تب تغی یہ مردات ازوادک و اللہ غفور الرحیم یعنی کہ آپ شہد کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں کیا آپ اپنی بیویوں کو رادی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے وہاں پہ اللہ نے آپ کی مغفرت کا اعلان کیا ایسے ہی تبوک کی لڑائی کے موقع پہ تبوک لمبا سفر تھا ایک مشکل مرحلہ تھا سعودیہ میں رہنے والے جانتے ہیں مدینہ سے تبوک کا فاصلہ کتنا ہے اونٹوں پہ جانا تھا اور اونٹ بھی کم تھے اس کا مطلب ہے کئی لوگوں نے پیدل چلنا تھا اور موسم وہ کہ جس موسم میں مدینہ میں پھل پک چکا تھا ان حالات میں لڑنے کے لیے نکلنا آسان نہیں تھا تو منافقین جھوٹے عذر لے کر آئے اور آپ سے رخصت لینے لگے کہ جی ہم نہیں جا سکتے ہمارا یہ مسئلہ ہے ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ نے ان کو رخصت دے دی تو اللہ نے کیا کہا لما دن تلا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے اب آپ نے ان کے زہر کلام پہ یقین کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی یہ عام طور پہ گناہ نہیں ہے لیکن نبی علی سات اسلام کی شان بہت بلند ہے تو اس لیے آپ کی اس اجازت دینے کو بھی اللہ تعالی نے کہا کہ آف اللہ کا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا کیوں آپ نے ان کو اجازت دی ہے بدر کے قیدی بدر میں کتنے لوگ قیدی ہوئے تھے ستر ان کو قتل کرنا ہے یا ان کا فدیہ لینا ہے معاوضہ لینا ہے آپ نے صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا جناب عمر فاروق کی رائے کیا تھی ان کو قتل کیا جائے اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کیا تھی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو موقع دیا جائے ان سے معاوضہ لے لیں معاوضے سے مسلمان ان کو آئندہ کے لیے تیاری کرنے کا موقع ملے گا اور ان کی جان چھوٹ جائے گی اور ان کو زندگی مل جائے گی ہمارے رشتہ دار ہی ہیں نبی علی سات والسلام نے کس کی رائے و مشورے کو قبول کیا جناب صدیق کی رائے کو اس وقت تک کوئی ایسی عید نازل نہیں ہوئی تھی جس کا تقاضہ یہ ہو کہ آپ قیدیوں کو قتل کر دیں تو آپ نے جناب صدی کی رائے کو قبول کر لیا تو آسمان سے کیا وہی نازل ہوئی ماں کانبی دوند دنیا و اللہ رید الآخرہ و اللہ عزیز الحکیم من الله سبق۔ لمسا کمفی مخت تم اداب العدیم کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دیں یعنی کہ ان حالات میں قیدی کو چھوڑنا مناسب نہیں تھا بعد میں اللہ نے آپ کو اجازت دے دی آگے چل کے کہ آپ قیدی کو چھوڑ دیں بغیر پیسوں کے یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیں یا قیدی کو قتل کریں جو جنگ میں قیدی آئیں ان کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپ کی مردی ہے اور آپ کے بعد جو مسلمان حکمران ہے اس کی مردی ہے لیکن اس زمانے کے لحاظ سے کیا ضروری تھا کہ جن لوگوں نے مکہ سے نکالا مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کی خود نبی علی سات اسلام کو شہید کرنے کی کوشش کی آپ کو جو شہید کرے اس کو کہا کہ سو اونٹ ملیں گے اور مسلمانوں کو مکہ سے نکل کر حبشہ جانے پہ مجبور کیا مدینہ مسلمان یعنی کہ مسلمانوں کو بہت تنگ کیا گیا اس زمانے میں مناسب یہی تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا تو اللہ تعالی نے کیا کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں تو ان کو چھوڑ دیں آگے چل کے کہا کہ اگر اللہ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو یہ جو مشورہ آپ نے قبول کیا ہے اور ان کو چھوڑ دیا ہے معاوضہ لے کر اس پہ اللہ کا عذاب نازر ہوتا تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ کیا کر دیے ہیں معاف کر دیے ہیں تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ آپ عبادت میں خوب محنت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے خوب محنت کرتے تھے تہجد کی نماز پڑھتے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جایا کرتے تھے ورم پڑ جایا کرتا تھا سوج جایا کرتے تھے اس کے بعد حدیث نمبر چار سو ننانوے فور نائن نائن میم اس حدیث کو کون سے امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی امام مسلم نے انحدی فاتا جناب حدیفہ سے روایت ہے قالا وہ کہتے ہیں صلی تو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلی ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ففتحل بقرا تو آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد اپنی تلاوت کا آغاز سے کیا سورہ بقرہ سے فقول تو میں نے کہا نماز میں کہا ان کے نماز میں اپنے دل میں کہا سوچا ان کے تو میں نے کہا یرکو میرا سو ایتوں پہ سو ایتوں کے موقع پہ آپ رکوع میں چلے جائیں گے کتنی ایتیں پڑھتے آپ رکوع میں چلے جائیں گے سو یہ سو ایتیں کہاں پہ ہو رہی ہیں ذرا میں آپ کو بتا دوں ذرا آپ کو اندازہ ہو نبی علی سات اسلام کی عبادت کا اور جناب حذیفہ کی توقع کا یہ سو ایتیں آدھے سپارے کے بعد ہیں آدھے سپارے سے زیادہ حصہ ہے تو جناب حزیفہ کو کیا توقع ہے کہ آپ ایک رقط میں کتنا پڑھیں گے سو آتے یعنی کہ آدھے اسپارے سے زیادہ تو دو رقتوں میں پھر ایک سپارہ اچھا اور پھر آٹھ رقتوں میں چار سپارے ایسے ہی ہے نا چار سپاروں سے بلکہ زیادہ یہ جناب حضیفہ کی امید ہے ان کی توقع ہے سم مزا پھر آپ مزا آپ جاری رہے کیا مطلب سو آیتیں ختم ہو گئی لیکن آپ کی تلاوت جاری رہی آپ تلاوت میں جاری رہے فقول تو میں نے کہا یوسلی بحا فی رق آتن آپ اس کو پڑھیں گے کس کو سورہ بکرا کو آپ پڑھیں گے فی رق ایک رکعت میں ف تو آپ نے کیا کیا آپ جاری رہے فقول تو میں نے کہا یر کاو بھی ہا. آپ اس کے ساتھ رکو کریں گے کس کے ساتھ سورہ بکرا کے ساتھ تو پہلی بات میں دوسری بات میں فرق کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یوسلی بھی ہا آپ اس سور بکرا کے ساتھ نماز پڑھیں گے پھر کا ایک رکت میں یعنی کہ ایک رکت میں سورہ بکرا ختم کر لیں گے اور آگے کیا کہا ہے یر کاؤ بہا آپ اس کے ساتھ رکو میں جائیں گے یعنی کہ سورہ بکرا پوری پڑھ کر آپ رکو میں جائیں گے تو دونوں کا مطلب بظاہر ایک ہی محسوس ہو رہا ہے لیکن یہیں حدیث ابن نسائی شریف میں آتی ہے تو وہاں پہ, پہ پہلا سٹیپ ہے کس کا سو ایتوں کا اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ آپ دو سو ایتیں پڑھ کر کہاں چلے جائیں گے رکو میں چلے جائیں گے اور تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ یر کاؤ بہا کہ آپ پوری صورت پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے سم مفتتا النساء پھر آپ نے تلاوت شروع کر دی کس صورت کی سورہ نساء کی قرآن میں سورہ بکرا کے بعد آج کل کون سی صورت لکھی ہوئی ہے عالیہ عمران اس کے بعد سورہ نساء اور یہاں پہ نبی علیہ السلام نے پہلے سورہ بکرا پڑھی ہے سورہ عالیہ عمران کو چھوڑ دیا پھر کیا پڑھی ہے سورہ نساء فخر آحا تو آپ نے اس کی تلاوت کا ڈالی سورہ نساء کو ختم کر دیا ثم وفتہ عال عمران پھر آپ نے شروع کر دی کون سی صورت سورہ عالیہ عمران فقارہ آحا تو آپ نے اس کو بھی ختم کر ڈالا اس کی بھی تلاوت کر ڈالی اچھا پہلے ہم ترتیب کی طرف آتے ہیں ترتیب آپ نے آگے پیچھے کی کہ نہیں کی بولیے پہلے سورہ بکرا پڑھی ہے اس کے بعد سورہ نساء پھر واپس آئے ہیں سورہ عال عمران پڑھی ہے آج کل پاک و ہند میں کئی علماء کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب کو تبدیل کریں گے تو یہ مکرو ہے یا نماز میں مسئلہ بن جائے گا اور کئی جہاں مسئلہ بنتا ہے اگر کوئی امام صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دے تو جناب وہ نماز کے بعد شور اٹھتا ہے یہ کیا کیا تو نے یہ نبی علیہ السلۃ والسلام سے ثابت ہے صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب عمر فروغ بھی ایسا کیا کرتے تھے تو برل آپ نے سورہ بکرا پڑھی پھر سورہ نصاف عمران تو یہ کتنے سپارے بن گئے سوا پانچ سپارے کتنے بن گئے سوا پانچ پانچ سپارے پورے اور ایک پاؤ ربو ایک ہی رکت میں سوا پانچ سپارے ایک رکت میں اللہ اکبر یکر مترسیلہ اور پڑھتے کیسے تھے آج کل ہمارے کالی کیسے پڑھتے ہیں نیسمتی یا پتہ نہیں لیکن نبی علی صلی اللہ علیہ السلم یکراؤ پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے ٹھہر ٹھہر کر آگے اس کی وضاحت آ رہی کیسے ٹھہر ٹھہر کر ادا مر آ یتن فی ہا ہوں سب بہا جب آپ گزرتے کسی ایسی ایسے سے فی ہا جس میں کیا ہوتی تسبیح ہوتی اللہ کی تسبیح کا تذکرہ ہوتا تو سب بہا آپ وہاں پہ کیا کہتے سبحان اللہ مثال کے طور پہ سب بھی حسم رب کیا مانا ہے آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں تو آپ رات کو نماز میں تلاوت کرتے ہوئے وہاں پہ رک جاتے کہتے سبحان اللہ اللہ نے کہا تسبیح بیان کریں تو آپ کہتے ہیں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں سوال انس اعلیٰ اور جب آپ گزرتے کسی سوال والی ایت سے تو سعلیٰ آپ اللہ سے سوال کرتے جب کوئی ایسی ایت ہوتی جس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا یا جنت کا تذکرہ ہوتا تو آپ اللہ سے جنت مانگنے کا سوال شروع کر دیتے ویدا مر رہا بھی تعو اور جب آپ گزرتے کسی ایسی ایت سے جس میں کیا ہوتا تعوت ہوتا اللہ سے پناہ مانگنے کا تذکرہ ہوتا تو تعوض آپ کیا کرتے اللہ سے پناہ مانگتے مثال کے طور پہ جہنم کا تذکرہ ہوتا تو آپ کہتے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں اس انداز سے تلاوٹ ٹھہر ٹھہر کر دعائیں کر کر کے سم مرا پھر آپ نے رکوع کیا فج اعلی تو آپ کہنے لگے سبحان ربی العادیم پاکر میرا رب عظمت والا فقان رقو تو آپ کا رکوع تھا نہ قیام ہی آپ کے قیام جیسا یعنی کہ جیسے آپ کا قیام دیگر نمازوں کے قیام کے مقابلے میں لمبا تھا ایسے آپ کا رکوع عام نمازوں کے رکوع کے مقابلے میں لمبا تھا سب قالا پھر آپ نے کہا سمی اللہ لی من حمیدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد و صناح بیان کی یعنی کہ اللہ نے اس کی حمد... اس کی قبول کر لی جس نے اللہ کی حمد و صناح بیان کی سم قام قبیلاً پھر آپ کھڑے ہوئے لمبی دیر تک یعنی کہ قومہ بھی آپ نے لمبا کیا رکوع کے بعد لمبی دیر تک کھڑے رہے قریب مما اس کے قریب قریب جو آپ نے رکوع کیا تھا ان یعنی کے رکوع کی رکوع جتنا لمبا رکوع کیا تھا تقریباً اتنا ہی لمبا آپ نے رکوع کے بعد قومہ کیا سم اسدہ پھر آپ نے سعیدہ کیا فقالہ تو آپ نے کہا سبحان ربیع پاکر میرا رب العلیٰ جو بہت بلند ہے جو نہایت بلند ہے فقان سجود ہو تو آپ کا سیدہ قریب من قیام ہی آپ کے قیام کے قریب قریب تھا تو یہ ہے نبی علیہ اللہ اسلام کی نماز اور یہ ہے نماز میں آپ کی محنت اس انداز سے آپ علیہ السلام نے نماز ادا کی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی تحدت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے اور اس میں نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں یہ احادیث بار بار پڑھنے کی توفیق دے و آخ خدا عنہ الحمد للہ رب العالمين